رکھیں اب بات خالد مخلط کی آتی ہے بعض لوگ سمجھتے کہ کیا کافروں کے کی طرح کبھی جنت سے نکلے یا نہیں خلود قلب عربی زبان میں دو طریقے سے آیا ہے دو معنی ہے ایک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور ایک لمبے عرصے کے لیے جو ہمیشہ کے قریب ہے لیکن ہمیشہ نہیں ہے بس ہو جائے کہ نہیں خلود کا مطلب عربی زبان میں اس کے دو مفہوم ہیں ایک, ایک یہ کہ ہمیشہ ہمیشہ کے, لیے. ہمیشہ کے لیے جس کے کوئی اند نہیں ہمیشہ کے لیے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ لمبے عرصے کے لیے جو ہمیشہ کے قریب ہے لیکن ہمیشہ نہیں ہے جی ہاں خالدی yeah, وہی خالدین افیہ دوسری خوارج نے بعض جو غلطیم خوارج کو ہوئی ان آیا سے جس میں خالدین ہے کہ قبیرہ گناہ کا مرتکب ہے وہ خالدین افیہ ہے جہنم میں اللہ تعالیٰ نہیں فرمایا کہ ابھی تو کبیرا گناہ کے ارتقاب کے معاسیت ہے کہ خالدین نفیہ ہے اور کافروں کے بارے میں مطلب اطالم کیا فرمایا خالدین نفیہ تو دونوں جہنم میں دونوں کافر ہیں تو اس لیے جو قبیرہ گناہ کا ارتقاب کرتے کافر ہیں کافر ہے تو یہ غلط فہمی ان ہوئی وہ یہ بھول گئے کہ عربی زبان میں یا عربی زبان کا مفہوم ایسے بنتا ہے خالدین افیہ یعنی لمبے عرصے کے لیے اور خالد مطلب ہمیشہ کے لیے با تو نسو سب کو سامنے رکھو نا ایک نص کو لیا ایک آیت کو لیا ایک کو چھوڑ دیا ایک حدیث کو لیا اور دو کو چھوڑ دیا یہ کہاں کا انصاف ہے آدھی شریعت پہ عمل کرتے ہو آدھی کو چھوڑ دیتے ہو سب آیات کو اور حدیث کو جمع کرو تو یہ علم ہوتا ہے کبیرا گناہ کا مرتکب جو ہے وہ خاص طور پہ جو قاتل النف ہے کسی کو قتل یا اپنا قتل کرے تو یہ خالدین فیق جو لفظ آیا ہے یہ لمبے عرصے تک یعنی زانی بھی پہلے نکل جائے گا شراب خور بھی پہلے نکل جائے گا جنم سے اگر اللہ تعالیٰ عدل انصاف کرنا چاہے اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہے اپنے فضل و کرم سے تو معاف کر دیتا ہے لیکن اگر اللہ تعالیٰ عدل انصاف کرنا چاہے اس مرتکب کبیرہ کے ساتھ تو اس کو اتنی لمبی سزا جتنا وہ جس جتنا, جتنا, جتنا, جتنا وہ مستحق ہے. تو جو زانی ہے وہ پہلے نکلا شرابخور پہلے نکلا جو سود خور وہ پہلے نکل گیا جس نے اور کا قتل کیا اور کا وہ بھی نکل گیا جو اپنے آپ کو قتل کیا تو سب سے آخر میں تو کمپیریٹولی جب ان سے ان کو ہم کمپیر کرتے ہیں تو ان کے نزدیک کو خالد خالد ہے کہ نہیں ان کے نزدیک تو خالد ہے نا بہت لمبا ارسہ رہا تو یہ غلط میں بھی دور ہو جائے خالدین افیہ کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ اپنے آپ کو قتل کرو وہ کافر نہیں ہے میرے بھائیوں جو نا کہ ہم کہتے ہیں جس کہ نے خودکشی کی وہ کافر ہے نبی زب یہ منہج خوارج کا ہمارا نہیں ہے خودکشی کرنا کبیرہ گناہ ہے اخبار و کبائر میں سے ہے لیکن کافر نہیں ہے مرتقبل کبیرہ کافر نہیں ہے یہاں پر ایک فتوی شیخ علامہ البائی رحمتہ اللہ علیہ کا میں بیان کر دوں فرماتے ہیں انتہاری ہے یہ جو خود حملے ہیں فضم الحاضر الآن آج کل کے زمانے میں کل وہ غیر مشروعہ ہے یہ سارے کے سارے غیر مشہور ہیں میں سارے کے سارے حرام سکتے ہیں کہ جو شخص ان کرے وہ لمبے عرصے تک جہنم میں رہے گا اما الانتحار بها یہ کہنا کہ خود کش حملہ کرنے سے اللہ تعالی کے نزدیکی حاصل ہوتی ہے اليوم انسان يقاتل في سبيل في سبيل ليست آج کل کے دور میں جو یہ انسان جہاد کر رہے یا قتل کر رہا ہے یا جنگ کر رہا ہے یا تو یہ زمین کے لیے یا یا تو وہ وطن کے لیے یہ خود کش حملے پہلے سے جائز نہیں تھے تو اس کے لئے ویسے بھی جائز نہیں یا تو نہ تو میدان جہاد میں جائز ہیں نہ یہ عمل جو کرتے ہیں ان کے لیے جائز ہیں کسی اطلاعً کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے مثلاً افراد الجب جیش من جیشن بعض وہ یہ کرتے ہیں کہ یہودیوں کے گڑھ میں چلے جاتے ہیں بعض جوان اور ان کو قتل کرتے ہیں ان سے بعض لوگ کو خود بھی قتل ہو جاتے ہیں تو اس سے کیا فائدہ ہوا ہر صفحہ شخصیہ یہ شخصی اعمال ہیں جو لوگ خود اپنی عقل کے مطابق کرتے ہیں لا لها اس کا کوئی عاقبت نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے فصال الحدلام اخلاق اسلامی دعوت میں بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں اطلاقن لذا نقو الشباب المسلم اس میں مسلمان جوانوں کو یہ کہتا ہوں حافظوا على حياتكم apni jano ki hifazat karo bashart an tadrusu dinakum wa islamakum is shart se apni jano ki hifazat karo ke tum apne din aur apne islam ka ilm hasil karo wa antata'arrafu alayhi ta'arufan sahihan sahi ma'rifat hasil karo wa ant وسلم شخص وہ فرماتے ہیں جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ دونوں باتیں برابر ہیں کہ کوئی شخص اسے قتل کرے دشمن اسے قتل کرے وہ اپنا قتل کرے وہ شخص عقل ہی نہیں ہے دونوں برابر کیسے ہو سکتی ہیں پھر اس ایت کریمہ کو تلاوت کی ساحت کریمہ کو فیق تلون ہے نمبر 111 کی